اللہ اللہ دگارے عالم اللہ دگار عالم حیران ہوں ندرتوں پر تیری ہی قدرتوں پر ہے انحسار عالم پرور عالم پرور عالم یہ بستیاں یہ صحرا یہ کوہ یہ سمندر رنگوں کا یہ تبسم ہریالیوں کے اندر فطرت کے ہیں نمونے کیا کیا بنائے نے فطرت کے ہیں نمونے کیا کیا بنائے تو نے نقش و نگارے آدم پرور دگارے آدم پرور لا تک نا تو ہم کو دے کر اصول نے لا تک نہ تو کہ ہم کو دے کر اصول نے پھینکے ہیں جھولیوں میں رحمت کے پھول تو نے چھینا ہے مشکلوں کو سوکھے ہوئے دلوں کو چھینا ہے مشکلوں کو سوکھے ہوئے دلوں کو بخشی بہارے عالم پرور عالم ور دگارے آلم تجھ پر بھی ہم فدا ہوں تیرے نبی کو چاہیں قرآن ہماری منزل سنت ہماری راہیں ایمان دے گواہی ہم آخرت کے راہی ایمان دے گواہی ہم آخرت کے راہی دیکھیں قبار عالم پرور عالم پرور دے تو کھائے جس کی قسمیں میں بھی اسی کے بس میں تو کھائے جس کی قسمیں میں بھی اسی کے بس میں جس کے لیے تصور توڑے سفر کی رسمیں مانگوں جھلک ذرا سی ہر سانس اس کی پیاسی مانگوں جھلک ذرا سی ہر سانس اس کی پیاسی وہ جو بار آدم پرور آدم پر آدم جس کی زبان کے صدقے حسن کلام تیرا محبوب خاص تیرا مختار عام تیرا وہ ہستی کاور جس پر کیے نچھاور وہ ہستی اے جس پر کیے نچھاور لے لو نہ آلم پر ور دگارے آلم دگار جب آنکھ میں رقم ہوں جلو کی سرخیاں سی جب میں رقم ہو جلو سرخیاں سی دیوار زندگی میں کھل جائیں کھڑکیاں سی سورج سمجھ میں اترے جب کان سے گزرے سورج سا مجھ میں اترے جب کوئے جان سے گزرے وہ شاہ سوارے عالم پرور عالم آلم عالم میرے رسول جیسا تھا اور نہ کوئی ہوگا میرے رسول جیسا تھا اور نہ کوئی ہوگا تیرے پلم میں یارب وہ رنگ ہی نہ ہوگا تخلیق سے ہے ظاہر تو منفرد مصور تخلیق سے ہے ظاہر تو منفرد مصور وہ شاہ کار عالم پرور عالم پرور عالم سینا سلگ رہا ہے آنسو چھلک رہے ہیں سینہ سلگ رہا ہے آنسو چھلک رہے ہیں وہ میری ماسیت کو رحمت سے ڈھک رہے ہیں قدموں پہ گر پڑا ہوں فردوس میں کھڑا ہوں قدموں پہ گر پڑا ہوں فردوس میں کھڑا ہوں میں شرم سارے عالم پروردگار عالم پروردگار عالم آدم حیران ہوں ندرتوں پر تیری ہی قدرتوں پر حیرا ہوں ندرتوں پر تیری ہی قدرتوں پر ہے عالم پروردگار عالم پروردگار عالم پروردگار عالم پروردگار عالم اللہ اللہ جل شان اللہ اللہ Allah jalla Allah Allah